بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاع للملائکت رسولاً اولی اجنحة مثنا وثلاث ورباہ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 کمسم لاہون <تُؤفَكُون> لوگو خدا کے جو تم پر احسانات ہیں ان کو یاد کرو کیا خدا کے سوا کوئی اور خالق اور رازق ہے جو تم کو آسمان اور زمین سے رزق دے اس کے سوا کوئی معبود نہیں پس تم کہاں بہ کے پھرتے ہو؟ فقد رسل من قبلك اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر یہ لوگ تم کو جھٹلائیں تو تم سے پہلے بھی پیغمبر جٹلائے گئے ہیں اور سب کام خدا ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے یا کم الحاط دنیا ولا یا کم بلا لوگوں خدا کا وعدہ سچا ہے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 اف می نلہ سو املی فو آہسن فَلَا یش نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ فلا تب نپس کا بِمَا وتیمسناؤ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 اللہ کتاب علم اصر اور خدا ہی نے تم کو مٹی سے پیدا کیا پھر نطفے سے پھر تم کو جوڑا جوڑا بنا دیا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 ملو نہ لکھم فوری خولی تب تغل ہی اور دونوں دریا مل کر یکساں نہیں ہو جاتے یہ تو میٹھا ہے پیاس بجھانے والا جس کا پانی خوشگوار ہے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 اور قیامت کے روز تمہارے شرک سے انکار کر دیں گے اور خدا باخبر کی طرح تم کو کوئی خبر نہیں دے گا یا الناس انتم الفقراء واللہ هو الحمید لوگو تم سب خدا کے محتاج ہو اور خدا بے پروا سزاوار ہمدوسنا ہے بخلق جدید اگر چاہے تو تم کو نابود کر دے اور نئی مخلوقات لا آباد کرے ومادی کا الله عزی اور یہ خدا کو کچھ مشکل نہیں ولا تزوا اخراک وَإِن تَدْعُمُ ثِقَلَتٌ إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى إِنَّمَا تُذْغِلُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَمَن تَزَكَّى فَإِنَّ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 اور جو شخص پاک ہوتا ہے اپنے ہی لیے پاک ہوتا ہے اور سب کو خدا ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے اور اندھا اور آنکھ والا برابر نہیں وا اور نہ اندھیرا اور روشنی و لو اور نہ سایہ اور دھوپ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 اور تم ان کو جو قبروں میں مدفون ہیں سنا نہیں سکتے ان اندیت تم تو صرف ہدایت کرنے والے ہو اننا کبل بالحق بشیر و ان امتن اللہ خلا فیح ندی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 تو جو لوگ ان سے پہلے تھے وہ بھی تقسیب کر چکے ہیں ان کے پاس ان کے پیغمبر نشانیاں اور صحیفے اور روشن کتابیں لے لے کر آتے رہے ثم فكيف كان پھر میں نے کافروں کو پکڑ لیا سو دیکھ لو کہ میرا عذاب کیسا ہوا ضلع اما اخرجنا به ثمرات مختلفاً الوانها ومن الجبال جدد بیض وحمر مختلف الوانها وغرابی بسود کیا تم نے نہیں دیکھا کہ خدا نے آسمان سے میب برسایا تو ہم نے اس سے طرح طرح کے رنگوں کے میوے پیدا کیے اور پہاڑوں میں سفید اور سرخ رنگوں کے قطعات ہیں اور بعض کالے سیاہ ہیں مختلف اللہ عزیز غفور انسانوں اور جانوروں اور چار پایوں کی بھی کئی طرح کے رنگ ہیں خدا سے تو اس کے بندوں میں سے وہی ڈرتے ہیں جو صاحب علم ہیں بے شک خدا غالب اور بخشنے والا ہے ان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 بے شک خدا اپنے بندوں سے خبردار اور ان کو دیکھنے والا ہے الْكَبِيرُ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 وہ کہیں گے کہ خدا کا شکر ہے جس نے ہم سے غم دور کیا بے شک ہمارا پروردگار بخشنے والا اور قدردان ہے سنا فی گھا ل جس نے ہم کو اپنے فضل سے ہمیشہ کے رہنے کے گھر میں اتارا یہاں نہ تو ہم کو رنج پہنچے گا اور نہ ہمیں تکان ہی ہوگی نف لا جہن لا قبا فیمو تو نجزی کلف اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے دوزخ کی آگ ہے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 هو الذي جعلكم خلائف في الارض فمن كفر فرفع عليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم الا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم الا خسارا وہ اللہ ہے جس نے تم کو زمین میں پہلوں کا جانشین بنایا تو جس نے کفر کیا اس کے کفر کا zarar اسی کو ہے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 سو تم خدا کی عادت میں ہرگز تبدل نہ پاؤ گے اور خدا کے طریقے میں کبھی تغیر نہ دیکھو گے اولم یسیرو فی في الارض فینظرو کیف کان عاقبت الذین من قبلہم وکانو اشد منہم قوة وما کان اللہ ليعجزہو من شیئن فی السماوات ولا فی الارض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 وَلَوْ يُآخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَاكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ وَلَاكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمَّا فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنْ